اور وہ کیا نسحت مان مگر جب اللہ چاہے وہی ہے ڈرنی کے لا اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا